يا نور فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا و صحیح وبارکم سلوم مدنی چلن کے ناظرین ان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کیجیے ماہ شعبان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے آک عصلاۃ اسلام نے فرمایا شعبان و شعبان میرا مہینہ ہے اس مہینے میں غوث پاک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ کثرت درود کا مہینہ ہے اس مہینے میں نفل روزے رکھنا اکثر نفل روزے رکھنا سننا تھے اس مہینے میں پندرہویں شب جو ہے اس کو شب براءت کہتے ہیں چھٹکارہ پانے کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو اس رات جہنم سے آزاد فرماتا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی شامل فرما دے جہنم سے ہم آزاد کر دیے جائیں اس رات میں رشمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں شب برات میں مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں شب برات میں حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں شب برات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے شب برات میں اس شب برات سے اگلی شب برات کے درمیان مرنے والوں کے نام ملک الموت علی السلام جو انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں ان کو دے دیے جاتے ہیں بڑی اہم رات آنے والی آج شابان کی تیرہویں شب ہے تو پرسوں جو شب آئے گی یہ شب براعت ہوگی قبرستان جانا قبروں کی زیارت کرنا یہ بزرگوں کا طریقہ رہا سنت مصطفیٰ بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں جنت البقی جو قبرستان مدینے پاک کا وہاں تشریف لے جاتے اور ان کو سلام فرماتے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے اور ہر سال محبوب رب الجلال شہدائے اہد کے مزارات پر بھی تشریف لے جاتے تھے اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیوں کا یہ معمول رہا کہ سالانہ آپ جائے کرتے تھے ان کے پردہ فرمانے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل مبارک رہا ان کے پردہ فرمانے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول رہا اس کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہدائے ارہد کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے تو مسلمانوں کی قبروں پر جانا یہ بہت اچھا ہے ان کے لیے ثواب اس سال ثواب کریں اور ہمارے قریبی رشتہ دار بھائی بہن چچا ماموں نانا دادا والدہ والد تو جب ہم ان کی قبر پر جائیں گے ان کو انسیت حاصل ہوگی ان کو اچھی فیلنگ ہوگی اور ان کو سلام کرنا چاہیے وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں سلام کے الفاظ بھی یاد کرنے چاہیے السلام علیکم یاہل یا القبور یغفر اللہ علیہ ولکم یہ مدنی محل میں آئیں گے دینی کتب پڑیں گے مدنی چینل رکھیں گے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ از یہ دعائیں وغیرہ بھی یاد ہوں گی تو قبرستان جائیں کیوں جائیں قبر والوں کو اسالے اس ثواب کرنے کے لیے اور اپنے لیے عبرت حاصل کرنے کے لئے کہ یہ قبروں میں چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے ان کے دوست یار چھوٹ گئے ہمارے بھی چھوٹ جائیں گے ان کے قیمتی لباس گھر میں رکھے رہ گئے ہمارے بھی رکھے رہ جائیں گے ہمارا حصہ کیا ہے دنیا سے دنیا سے ہمارا حصہ کیا ہے کفن ہمارا حصہ ہے لایا تھا کیا سکندر اور ساتھ لے گیا کیا دونوں تہات خالی باہر کفن سے نکلے خالی آتی دنیا میں آتا ہے انسان خالی آ جائے گا ساتھ کیا لے کے جائے گا کفن لے کے جائے گا دنیا سے اور کیا لے کے جائے گا دنیاوی چیزوں میں اور اس کے اعمال ہوں گے اچھے یا برے تو بزرگانی دین کا یہ طریقہ رہا کہ وہ قبرستان جاتے تھے اور عبرت حاصل کیا کرتے تھے بہت مشہور ولی اللہ ہیں حضرت عطا اطاسمی رحمتہ اللہ علیہ ان کی عادت تھی رات کے اندھیرے میں قبرستان جاتے اور کہتے اے قبر والو تم مر چکے ہائے موت تم اپنے امال دیکھ چکے ہائے امل پھر فرماتے کل عطاب قبر میں ہوگا صبح تک یہی کرتے رہتے یہی کہتے رہتے یہ کیا انداز ہے عبرت حاصل کرنے کا اور ہمارے جیسے قبرستان جاتے ہیں کسی جنازے کے ساتھ چلے گئے وہاں جا کر کیا کرتے ہیں بعض توستفی اللہ قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں قبروں پر پاؤں رکھنے میں بھی وہ نہیں احتیاط کرتے حالانکہ ایسا کرنا حرام کام ہے قبر پر پاؤں رکھنا یا اس پر بیٹھنا یا لیٹنا یہ حرام ہے سخت گنا ہے اللہ اکبر حضرت دوستوائی رحمت اللہ تمبی المخترین میں لکھا ہے یہ قبرستان جب جاتے نا تو ہم تو جاتے ہیں تو کھیلتے کودتے جاتے ہیں کھیلتے کودتے آتے ہیں عبرت تو جو خوش نصیب ہیں وہ حاصل کرتے ہیں یہ قبرستان جانے کے بعد جب واپس پلڑتے تو کئی دن تک رات کو چراغ روشن نہیں کرتے تھے چراغ نہیں جلاتے تھے کیوں فرماتے ہیں کہ میں اس سے قبر کا اندھیرا یاد کرتا ہوں یہ تیاری کر رہے ہیں آخرت کی اندھیری قبر کی روشنی کا سامان کر رہے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہے فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے گھر چھوڑ کر قبرستان چلے جانا ہے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے اپنا گھر دیکھا تو خوش ہوئے پھر رونے لگ گئے اور فرمانے لگے کہ اگر ہمیشہ رہنا ہوتا دنیا میں رہنا ہوتا ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا تو میں تجھ پر خوش ہوتا تو میں نے تو مر جانا ہے تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں گا کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے غمزدہ ہے جان آخر موت ہے موت ہے موت ہے اور اعلیٰ ضرور فرماتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان اکیلی اندھیرا گھر کون سا گھر کون سی کوٹھی کون سا بنگلہ پینٹ رنگ روغن لائٹ انرجی سیور ٹیوب لائٹ بلب نو کوئی چیز نہیں اندھیرا گھر قبر اندھیرا گھر اکیلی جان آپ کا بیسٹ فرینڈ نہیں ہوگا آپ کا جوڑی دار نہیں ہوگا ہاں ہاں ملا والا نہیں ہوگا یس سر یہ کہنے والا نہیں ہوگا جی جی لب یہ کہنے والا نہیں ہوگا اندھیرا گھر اکیلی جان دم گٹتا دل اکتا تھا خدا کو یاد کر پیارے وہ سارت آنے والی ہے خدا کو یاد کر پیارے نماز کے ذریعے سے روزے کے ذریعے سے حج کی ادائیگی کے ذریعے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے تلاوت قرآن کے ذریعے سے ذکر و درود کے ذریعے سے توبہ استغفار کے ذریعے سے فرض نمازوں کے ذریعے سے اشراق چاش تحجد پڑھ کر خدا کو یاد کر پیارے وہ سات آنے والی ہے وہ سات آنے والی حضرت حضرت سین خاطم اسلم رحمتہ اللہ تعائے فرماتے جو قبروں کے پاس سے گزرے اپنے بارے میں غور نہ کرے نہ قبر والوں کے لیے دعا کرے اس نے اپنے ساتھ بھی خیانت کی قبر والوں کے ساتھ بھی خیانت کی تو قبرستان جائیں یا قبروں کے قریب سے گزریں تو یوں ہی نہ گزر جائیں بلکہ ان کے لیے اسال ثواب کرنا چاہیے ایک دروشری پڑھ کر ایسالے ثواب کر دیں اس رسالے میں ہم نے پڑھا قبر والوں کی پچیس شکایات کہ ایک عاشق کے رسول نے درود پڑا اور قبرستان والوں کو اشال ثواب کر دیا اللہ تعالی نے ایک درود کی برکت سے پانچ سو ساٹھ قبروں سے فائیو سکس زیرو فائیو سکسٹی قبور سے عذاب قبر اٹھا لیا تو جب قبرستان قریب سے جائیں ان کو سلام کریں ان کے لیے اشالے ثواب کریں سور فاتحہ پڑھ کر اشارے ثواب کر دیں اور بھی بہت پیارے پیارے وہ سلسلے ہو سکتے ہیں جو کچھ قرآن پاک میں سے یاد ہو وہ پڑھ کر اصال ثواب کر دیں انشاءاللہ اللہ اس سے ان کو نفع حاصل ہوگا اور ہمیں ثواب ملے گا تو جب قبرستان کے قریب سے گزریں تو اسالے اس ثواب کریں میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص سورہ تقاصر پڑی پھر دعا مانگی یا اللہ عزاجل میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پچا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا تو وہ سب کے سب مومن مرد اور مومن عورتیں قیامت کے روز اس اشارے ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے پڑھنا کیا ہے سورہ فاتحہ الحمد شریف اللہ کرے صحیح پڑھنی آتی ہوں میں سورہ اخلاص کم حد شریف اور سورہ تقاصر اللہ کم تکا زُرْتُمُ حت جس میں قبر کی یاد ہے موت کی یاد ہے آخرت کی یاد ہے سورت کے اندر یہ تین صورتیں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص سورہ تقاصر یہ پڑھیں قبرستان جب جائیں اور یہ دعا کریں یا اللہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب قبرستان میں جتنے مسلمان مرد و عورت ہیں ان کو پہنچا تو یہ سارے قیامت کے روز اس کے سفارشی بنیں گے اور حدیث پاک جم ال جوام حدیث نمبر تیئیس ہزار ایک سو باون جو شخص گیارہ بار سور اخلاص کم ہوحد شریف کوئی سورت پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر اشارے ثواب کرنے والے کو ثواب ملے گا بھیجو اے بھائیو مجھے تحفہ سواب کا بھیجو اے بھائیو مجھے توحفا ثواب کا دیکھو کاش قبر میں میں مو عذاب کا دیکھو نقاش قبر میں قبر میں میں مو عذاب کا یہ مرنے والے بیچارے کہہ رہے ہیں کون سنے ان کی فریاد ہم تو ان کے وہ جو مال متا ہے اس سے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی نمائشی رونا بھی رو دیتے ہوں گے نفسیاتی رونا رو دیتے ہوں گے اس سارے ثواب بھی تو کرو ان کو تو قبور پر جانا چاہیے والدہ انتقال کر گئیں ان کی قبر پر جانا چاہیے والد کا انتقال ہو گیا اس کی قبر پر جانا چاہیے عزیز و اکربا کی قبور پر بھی جانا چاہیے اور مزارات اولیاء پر بھی حاضری دینی چاہیے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبرستان جائیں تو سورفات یہاں پڑیں علی <الفلام> مین سے مفلحون تک پڑھیں آیت الکرسی پڑھیں آمن الرسول سورہ بقرہ کی آخری دو, دو آیاتیں وہ پڑھیں پھر سورہ یاسین پڑھیں تبارکل پڑھیں سورہ تقاصر پڑھیں اور پھر قل ہو اللہ شریف گیارہ بار بارہ گیارہ یا سات یا تین بار پڑھیں بھاری شریعت میں اس طرح کا لکھا ہے وہ مرنے والا جو نا ڈوبتے کی طرح ہیں اس کی مثال دی گئی اب ڈوبتے کو تنکے کا سارا کہتے ہیں تو ڈوبنے والا تو انتظار کرتا ہے کہ کو مجھے بچا لے تو جو قبر میں ہے یہ انتظار کرتا ہے کہ مجھے کوئی صالح ثواب کرے تو قبرستان جانا سنت ہے اور جا کر کرنا کیا ہے اس ثواب کرنا ہے اور اگر ہم قبر پر جا کر ہم کو پھول ڈالتے ہیں تو ایسا کرنا کیسا ہے بہتر ہے ایسا کرنا اچھا ہے کیونکہ جب تک یہ پھول تر رہیں گے فریش رہیں گے تو یہ تسبیح کریں گے تسبیح کیا ہوتا ہے سبحان اللہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے سننے والے کان چاہیے جب یہ پھول تسبیح کریں گے تو میت کا دل بہلے گا یہ رد المحتار میں لکھا ہے اور جنازے پر بھی پھولوں کی چادر ڈالتے ہیں کوئی حرج نہیں اور یاد رکھیں کہ قبر کے اوپر اگر کوئی گھاس وغیرہ اگ آئی ہے گھاس وغیرہ جو ہے اس کو نوچنا نہیں چاہیے کیونکہ ہر تر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے تسبیح کرتی ہے سبحان اللہ وہ کہہ رہی ہے اور جب تسبیح ہوگی تو رحمت اترے گی رحمان نازل ہوگی اور جب رحمان نازل ہوگی میت کو انس حاصل ہوگا اچھا لگے گا اور یہ نوچنا کیا ہے یہ میت کی حق تلفی ہے کہ جس چیز سے اس کو انسیت پہنچتی تھی وہ چیز اس سے دور کر دی گئی تو قبرستان جانا چاہیے اور عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی صدی کے مجدد یہ اپنے آبا و اجداد بنو امیہ کی قبروں کی زیارت کرتے تھے اور کیا فرماتے تھے اے میرے آبا گویا تم اہل دنیا کے ساتھ لذت و نعمت میں شریک ہی نہیں ہوئے پھر فرماتے یہ قبریں باہر سے کتنی خوبصورت ہیں جبکہ ان کے اندر کس قدر ہلاکت ہے اللہ اکبر تو ہم جب قبرستان جائیں تو کیا کریں ادھر ادھر کی باتیں یا ٹائم بہت ہو گیا گرمی بہت ہے ارے آج کل کیا ٹیمپریچر چل رہا ہے بھائی آج کل پاکستان کی فلاں ٹیم کہاں ہے کیا, کیا اس کا وہ شیڈول کیا ہے اس طرح کی باتیں وہ بھی قبرستان جا کر اللہ کی پناہ ہے وہاں جا کر تو موت کو یاد کرنا چاہیے قبرستان جا کر تو آنسو بہانے چاہیے گناہوں کو یاد کر کے آزاد قبر سے اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے توبہ کرنی چاہیے اور یہ تو صور جمانا چاہیے کہ یہ مردے قبروں میں اکیلے پڑے ہیں ان قریب اسی طرح اندھیری قبر میں میں بھی تنہا پڑا ہوں گا اور حدیث پاک کے وہ الفاظ کاش یاد کر لیں کما تدین و تدان جیسی کرنی ویسی بھرنی قبر میں میت اترنی ہے ضرور قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بہت بڑے عالم دین تشریف لائے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی ہو مجاہدے اور عبادات کر کر کے وہ کمزور ہو گئے ہیں، رنگ متغیر ہو گیا ہے رنگ بدل گیا ہے تو وہ حیران ہوئے اور حیرت کا اظہار کرنے لگے تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی صدی کے مجدد بہت عبادت گزار حافظ قرآن اور بہت خوف خدا والے اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے آپ نے فرمایا اے فلاں اگر آپ مجھے دفنانے کے تین دن کے بعد دیکھیں گے اس وقت پھر تمہیں کیسی حیرت ہوگی کہ میری آنکھیں بہ کر رخساروں پر آ چکی ہوں گی میرے ہونٹ سکڑ کر دانتوں سے چمٹ چکے ہوں گے میرے منہ کھلے ہوئے منہ سے پی بہ رہی ہوگی میرا پیٹ پھول کر سینے سے اونچا ہو گیا ہوگا تمہیں اس وقت حیرت ہوگی جب میرے نتنوں سے ناک کے سراخوں سے پی بہ رہی ہوگی میرے ناک کے سوراخوں سے کیڑے نکل رہے ہوں گے پھر اس وقت آپ کو کتنا تعجب ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, اکبر اللہ ہمارے حالزار پر رحم فرمائے ہمیں یہاں بھی عافیت دے اور ہمیں آخرت میں بھی عافیت دے نظہ میں بھی عافیت دے قبر میں بھی عافیت ملے قیامت کے روز بھی عافیت نصیب ہو جائے مدنی چینل کے ناظرین برکت والی راتوں میں بڑی راتوں میں خاص راتوں میں زیارت قبور افضل ہے شب برات میں بھی زیارت قبور افضل ہے عاشورہ دس محرم الحرام کو بھی زیارت قبور افضل ہے اور ذو الحجہ کے ابتدائی دس دن بقریت کے جو دس دن ہوتے ہیں نا چاند نظر آنے کے بعد یہ بھی زیارت قبور کے لیے افضل دن ہیں عید الفطر چھوٹی عید اور بقر عید کے دن بھی زیارت قبول افضلی فتح والم میں لکھا ہوا ہے اور مسلمان حاضری بھی دیتے ہیں اور بہت سارے تو وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارے دادا کی قبر کدھر در تھی نانے کی قبر کدھر ہے باپ کی قبر بھی بھول جاتے ہیں بعض تو اللہ اکبر تو افضل وقت جو ہے یہ کون سا ہے افضل وقت ہے جمعہ کا جمعہ کا دن باد فجر یہ افضل وقت ہے قبرستان میں حاضر ہونا تو برحال مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے مزارات اولیاء اور شہدۂ کرام کی قبروں پر حاضری دینا سعادت بہت بڑی سعادت ہے اور انہیں اصال ثواب کرنا یہ بھی ایک پسندیدہ مستحب اور بہت اچھا کام ہے ہفتے میں ایک دن قبروں کی زیارت ضرور کرنی چاہیے صدر شریعہ بہار شریعت میں فرما رہے ہیں جمعہ کے دن یا جمعرات یا ہفتہ یا پیر اور افضل روزے جمعہ وقت صبح اور رات میں جمعہ کے دن یا جمعہ اور جمعہ کے درمیانی رات جو یاسین شریف پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی مسجد لکھتے ہیں جمعہ کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے نا تو روحیں جمع ہوتی ہیں اس لیے جمعے کے دن زیارت قبور کرنی چاہیے اور جمعے کے دن جہنم کی آگ کو نہیں بھڑکایا جاتا مفتی احمد یارخان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی لکھتے میں جو کہ مشکا شریف حدیث کی کتاب ہے اس کی شرح ہے کہ جمعے کے دن میت کا علم ادراک اور توجہ دنیا زیادہ ہوتی ہے جمعے کے دن جو مردہ ہے مرنے والا ہے اس کا ادراک سمجھ بوجھوں زیادہ ہو جاتی اور اس کا علم بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور دنیا کی طرف اس کی توجہ بھی زیادہ ہوتی اس لیے جمعے کے روز بعد فجر قبروں کی زیارت کرنی چاہیے اور ماں یا باپ کا انتقال ہو گیا یا دونوں کا انتقال ہو گیا اب ان کی قبور پر تو ضرور حاضری دینی چاہیے تنزل العمال حدیث نمبر 45536 میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم فرماتے ہیں جو بہ نیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر ثواب پائے اور جو بکثرت اپنی ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہو سرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے کیا شان ہے والدین کی بھائی ماں باپ کی کیا شان ہے یہ مر بھی جائیں تو ہمارے لیے کتنے فائدے مند ہیں ان کے لیے سالے ثواب کر کے ثواب کمائیں ان کی قبر پر جائیں حصول ثواب کے لیے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے بکثرت ماں یا باپ کی خبر پر یا دونوں کی قبر پر حاضری دیں تو جب ہم فوت ہوں گے آخر تو موت بھی تو جو ماں باپ کی قبر پر حاضری دیتا رہے گا فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آیا کریں گے نوادر اصول لطر مزیح صفا ڈبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو اللہ تعالی اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے شعب الایمان حدیث نمبر سات ہزار نو سو ایک جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی اجازت کرے گا اس کی مقصرت ہو جائے گی اور نیکوکار لکھا جائے گا ویکلی کم سے کم ایک بار تو حاضری دیں ہر جمعے کے دن بہتر ہے کہ والدین کی قبروں کی جارت کرے اور اگر وہاں حاضری میسر نہیں ہے مثلاً کوئی رہتا پاکستان میں اور والدہ کا انتقال تو ہند میں ہو گیا تھا جب پارٹیشن ہوئی اس وقت وہ ہجرت کر کے آیا تھا اب کیا کرے وہ رہتا اب وہ ایک عرصہ ہو گیا امریکہ میں بس گیا جا کر ماں کی خبر تو پاکستان میں باپ کی خبر تو اب وہ کیا کرے وہ یہ کرے کہ ہر جمعے کو والدین کے لیے سال ثواب کرے یہ مفتی احمد یار خان نہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے میں فرما رہے ہیں اور مفتی صاحب مزید فرماتے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرنے والا گویا اب بھی ان کی خدمت کر رہا ہے جیتے جی تو خدمت کریں گے ان کو مال دیں گے ان کو کوئی توحفہ دیں گے کوئی استعمال کی چیز دیں گے کوئی کپڑے دیں گے ان کا سر دبائیں گے ان کے پیر دبائیں گے ان کو دوائی دلائیں گے ان کی راحت کا سامان کریں گے ان کا جائز کہنا مانیں گے اب ماں دنیا سے چلی گئی پانی کیسے پلائیں گے اس کو کھانا کیسے کھلائیں گے باپ دنیا سے چلا گیا اس کو کیسے آمدنی میں سے حصہ دیں گے کیا کریں گے اب کیا کریں ان کی قبروں پر حاضری دیں ان کے لیے سارے ثواب کریں تو گویا یہ اب بھی اپنی ماں کی اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے سبحان اللہ مفتی صاحب فرماتے ہیں جو ثواب ان کی زندگی میں ان کی خدمت کرنے کا ہے وہی ثواب ان کی وفات کے بعد ان کی قبور کی زیارت کا ہے سبحان اللہ مزید مفتی احمد یار خان نئی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں والدین کی وفات کے بعد تین کام کرو مایا باپ فوت ہو گئے اب تین کام کرو اب جن کے ماں باپ فوت ہو گئے بڑی توجہ سے سنیں ہو سکے تو لکھ لیں نمبر ایک ہر جمعہ کو ان کی قبروں کی زیارت کرو ان کے لیے دعا ختم وغیرہ پڑھو نمبر دو ان کے قرض ادا کرو ان کے وعدے پورے کرو ان کا جو مال چھوڑا ہوا اس پر تو قبضہ جمانے کے لیے تیار ہیں اور بھی ان کے قرضے بھی تو ادا کرو نا نمبر تین والد کے دوستوں اور والدہ کی سہلیوں کو اپنا باپ اور ماں سمجھو اور ان کی خدمت کرو ان کا ماخذ یہ حدیث بھی ہے اور اگر کوئی اپنے والدین یعنی والدہ یا والد کی قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھے تو سبحان اللہ یاسین شریف تو قرآن کا دل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزے جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اس کے پاس یاسین پڑھے بخش دیا جائے گا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب بخشے جانے والوں میں شامل فرمائے شب برات میں جو مسلمان بخشے جائیں گے کاش ہم سب کے سب بھی اس میں شامل ہو جائیں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم